کل کا ہمارا مسئلہ چل رہا تھا بابو نے کہانی عالی شیر کا اگر سوجین میں سے اگر عورت مسلمان ہو جاتی ہے اور شوہر کافی ہی رہتا ہے تو شوہر پر اسلام پیش کیا جائے گا یعنی اسلام کو کرنے کا کہا جائے گا اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو وہ عورت بدستور اس کی بیوی رہے گی ان میں تفریق نہیں کی جائے گی اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو قاضی ان کے درمیان میں تفریق کر دے گا جدائی کر دے گا اور یہ جدائی بھی طلاق شمار ہوگی حضرات ترسین رحمہ اللہ کے نزدیک اور اگر شوہر مسلمان ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ میوسیہ ہے شہر مسلمان ہو گیا لیکن بی بی اپنے حال میں باقی ہے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی اسلام لے آئی مسلمان ہوگی تو اس کی رہے گی بدستور اور اگر اس نے انکار کر دیا اسلام لانے سے تو خرابی ان کے درمیان میں تفریق کر دے گا لیکن یہ تفریق یہ جدائی طلاق شمار نہیں ہوگی یہ تو جاتے طرف رحم اللہ کا مطلب تھا ایک صورت میں کہ جب شکر انکار کرتا ہے اس صورت میں طلاق شمار ہوگی جب عورت انکار کرتی ہے اسلام لانے سے تو یہ طلاق شمار نہیں ہوگی بلکہ سبز کا نکاح ہوگا مشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ دونوں صورتوں میں ہی چاہے جو ہے وہ اسلام لانے سے انکار کرتا ہے یا اور اسلام لانے سے مسلمان ہونے سے انکار کرتی ہے دونوں صورتوں میں طلاق نہیں ہوگی یہ جدائی ان کے درمیان میں جو ہوگی جو قاضی کرے گا تفریح اس کا طلاق نہیں کہیں گے بلکہ خسکے نکاح کہیں گے جی اور یہ اسلام کا پیش کرنا ایک بات اور ہوئی کیونکہ یہ ہمارے مذہب میں ہے امام شاطر رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مطابق تو اسلام ہم کسی کے اوپر پیش بھی نہیں کر سکتے ان کے اکے ذمہ کی وجہ سے کیونکہ ہم نے ان سے اپنے وطن میں جب ذمہ دے دیا ہے کہ ان سے ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے تو ان سے اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس ویسے ہی جو ہے وہ فرقت ہو جائے گی بزائی جائے گی. پھر ایک بات ذمن یہ بھی ہوئی تھی کہ ہمارے نزدیک اناج کے فرکت جو ہوگی زوجین کے مابین, یہ اسلام نہ لانے کی وجہ سے نہیں جی اسلام کو اس کا سبب نہیں مانیں گے اس کا سبب نہیں ہمیں گے جو زوجین کے مابین تفریق کی گئی ہے کابین کی ہے اس کا سبب اسلام نہیں ہے کیونکہ اسلام ایک نعمت کا نام ہے اسلام اصول نعمت کی دعوت دیتا ہے اسلام کبھی کسی بھی جدائی کا سبب نہیں کرتا اس کی طرح ایک نہیں دیتا اس کا سبب کیا ہوگا تفریح کا ان دونوں کا آپس میں مسئلے پہ انکار کرنا یہ انکار مرد کی طرف سے ہوگا یا انکار عورت کی طرف سے ہوگا تو یہ انکار اس فرقت کا اس جدائی کا سبب بنے کا اسلام فرقت یا جدائی کا سبب نہیں بن سکتا مولانا <تصح> یہی بات نہیں تھی یہ مسئلہ تھا آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جو اوپر مسائل گزرے ہیں ان میں آئمہ کے مسئلے تھے حضرات رحمۃ اللہ علیہ کے جلد شہلی صورت میں جب شوہر کی طرف سے شہر اسلام کا انکواری ہو تو وہ طلاق شمار ہوگی اور عورت اگر اسلام کی انکواری ہے تو ان کی طلاق شمار نہیں ہوگی اور امام بھی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دونوں صورتوں میں سخ کے ہے طلاق دونوں صورتوں میں نہیں واقع ہوگی ان کے دلائل ہم پڑھیں گے بس اشوک کوہلی ابھی یوسف عرحی محبت سے یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوا ہے بجنو پول سے پرانی ہوگا فرقات یہاں سے امام ابویسب رحمت اللہ کی گئی شروع کی امام عبیسرحمۃ اللہ نے بول کے دلید یہ ہے کہ فرقاتب حساب ابھی یشتاری فی الوجان کے یعنی دونوں میں جدائی جو ہوئی ہے زوجین کے مابین ایک ایسے سبب کی وجہ سے جدائی ہوئی ہے جس میں دونوں مشترک ہیں دونوں بھی شریک ہیں جس میں جی طلاق دونوں طلاق تو یہ طلاق نہیں ہوگی یہ فرقت طلاق نہیں ہوگی کل سلفر کی سبب دل, دل کی جیسا کہ فرقت ہوتی ہے ملکیت کے سبب کی وجہ سے یعنی یا دلی میں سے کوئی ایک دوسرے کا بارش بن گیا تو ان میں تفریق ہو جائے گی لیکن وہ تفریق طلاق نہیں کہلاتی اس لیے یہاں پہ یہ بات کرتی تو امام اب یوسف رحمتہ اللہ علیہ علی خاص میں فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں تفریق کو تلاق نہیں مانتے بلکہ فسخ نکاح مانتے ہیں کہ نکاح فسخ کر دیں گے اس کو طلاق نہیں کہیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں مسلوں میں ایک وہ مسئلہ ہے جس میں شوہر نکالی ہے اسلام لانے کا دوسرا مسئلہ جس میں عورت نکال کریے دونوں مسئلہ میں فرقت کی وجہ ایک ایسا سبب ہے جس میں میاں بیوی دونوں شریف ہیں کیونکہ جس طرح اسلام لا ایک دوسرے سے جدا ہو گیا دونوں میں سے کوئی ایک اسی طرح دوسرا کفر اختیار کر کے کفر پہ وسیر رہ کر کفر پہ برقرار رہ کر دوسرے سے جدا ہے جی اس لیے جب سبر فرقت یعنی سبب جدا دونوں میں دونوں اس میں برابر ہیں تو حکم کے اندر بھی دونوں برابر ہوں گے اور یہ فرقت ان کی فسخ کہلائے گی، کہلائے گی طلاق نہیں اور یہ مسئلہ اسی طرح ہوگا جیسے یوجین میں سے کوئی دوسرا ایک, کوئی ایک دوسرے کا مالک ہو جائے تو وہاں جو ان کے درمیان میں تقریب ہوتی ہے فرقت ہوتی ہے وہ طلاق نہیں کہلاتی بلکہ فسخ فسخ فسخ نکاح ہوتا ہے وہاں تو امام عمر شہمت اللہ نے کیے شریف ہوں گے آج والے ہیں یعنی امام قلعہ نوجوان اسلام فینو بل قاضی کی تصویریں کماتا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں حضرات سرکن میں مولا کی دلیل ہے اللہ بل ان طرح حضرت انصاف کی دل کہ شوہر جو ہے وہ رک گیا انکار کر کے ان بل انکار کرنے کے ساتھ یعنی اسلام لانے سے انکار کرنے کے ساتھ شوہر رک کس چیز سے بالاسلام سے یعنی اچھے طریقے سے بیوی بی کو روک لینا اس سے اپنے سے جدانا ہونے دینا یہ قرآن میں ہے نا اہم سا بل مارو تھی اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے رکھیے گا اچھے طریقے سے روکیں جی اور اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو تفریح ہم بے احسان اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیں یہ قرآن کا حکم ہے اگر عورت کو رکھنا چاہتے ہیں تو اچھے قائدے کے مطابق اچھے رابطے کے مطابق طریقے کے مطابق اس کو رکھیں جی اگر چھوڑنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے نہیں بن رہی تو پھر تقریب ہم بے احسان تو اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دیجئے جی تو یہاں شوہر جو ہے وہ جب اسلام کا انکار کر رہا ہے تو وہ انصاف دل معروف سے رک گیا یعنی وہ انصاف دل معروف سے عمل نہیں کر رہا کہ اس کو اسلام لا کر اچھے طریقے سے اسے اپنے پاس روک لے جدائی نہ ہونے دے اپنی وجہ سے وہاں قدرت یا نہیں دل اسلام حالانکہ اسلام پر اس کو قدرتی کے وہ لے تھا ایمان لے تھا اسلام لے تھا اس قدرت کے باوجود بھی وہ کیا ہوا انصاف دل معروف سے رک گیا اور انصاف دل معروف یہی یہ تھا کہ وہ اسلام لے آئے تو ان میں آپس میں جدائی نہیں ہوگی لیکن وہ انکار کرنے کی وجہ سے بالمعروف سے رک گیا تشریح تو قاضی اس کا قائم مقام ہو جائے گا تشریح تشریح بال احسان کے اندر یعنی اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرنا اور وہ کیا ہوگا قاضی ان دونوں میں تصریح کر دے گا آسان تھا قاضی کے پاس تو یہ اس عورت کے لیے گویا کہ تصریح بل احسان ہوگا جب بھی وہ لڑانا سی جیسا کہ مجبور اور این میں ہوتا ہے ان دونوں کا کہ خود ہی اپمان دے دیجیے گا بہرحال تو ان صورت میں جب مجبور بھی جب مجدور یا اہم ہو آدمی تو اس صورت میں بھی قاضی مجبور ہو جاتا ہے روجین کے درمیان میں تفریح کرنے سے جب مرد کی یہ حالت ہو کہ وہ آنا اور جر یہ دونوں حالتیں مرد کو لاحق ہوں کیونکہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس صورت میں قاضی جو ہوگا لامحالہ ان میں تفریح کرے گا تو اس صورت میں یہاں بھی تازی کیا کرے گا اس کے اسلام سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ انصاف بالمعروف سے رک دیا یعنی انصاف بالمعروف کا مطلب تھا کہ عورت کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لینا اپنی وجہ سے اپنی طرف سے اس سے کوئی جدائی نہ ہو لیکن یہاں شور ایسا نہیں کر رہا تو قاضی پھر اس کا قائم مقام بن کے تفریح احسان کا معاملہ کرے گا کہ ان دونوں نے تفریح کر دے گا جیسا ٹیکا بھی تفریح کرتا ہے مزدور اور یعنی میں یعنی ایسے مردوں مطلب ہیں جن کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ہے بہرحال جن کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا امبل برے طلاق فلاح کو منا برا عند باہر یہاں سے یہ بات کر رہی ہے کہ عورت جو ہے یہ طلاق کی اہل نہیں ہے اللہ نے طلاق کا اختیار یہ مرد کو دیا ہے جی خلا کا جو اختیار ہے وہ عورت کو دیا ہے کہ اگر کوئی عورت نہیں بن پا رہی اور وہ نہیں رہنا چاہتی کسی کے بات تو وہ خلا کر لیں دونوں کو لگا ہے نا با اختیار بنایا ہے اور یہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جس نے دونوں کو الگ, الگ الگ اختیار بخشا ہے مگر ہاں کہیں بھی کسی بھی مطلب کا کسی مذہب کا مطالعہ کر لیں کہیں یہ بات نہیں ملتی جی. <coughs> عمل مرد کو فریشت عہد بہرحال عورت چونکہ طلاق کی اہل نہیں ہے عورت کی طرف سے طلاق نہیں دی جا سکتی فلا صلاحی بنا بڑھا اباریا تو عورت کے انکار کرنے کی وجہ سے قاضی اس کا قائم مقام بھی نہیں بن سکتا کہ عورت کی طرف سے مرد کو طلاق دے دے ایسا نہیں ہو سکتا مرد کی طرف سے قاضی قائم مقام بن سکتا ہے کہ مرد نے جب انسان بالمع کا معروف پہ عمل نہیں کیا یعنی اگر وہ اسلام لے آتا تو ان کے درمیان میں یا بیوی کے درمیان میں تفریح نہ ہوتی اور انصاف بالمعوف کا مانا پایا جاتا یعنی اچھے طریقے سے اس نے عورت کو اپنے پاس روک لیا ہے جب اس نے ایسا نہیں کیا تو وہاں قاضی اس کا قائم مقام بن کر انصاف بالمع کے بعد جو دوسرا حکم قرآن ہے وہ تشریح باقسان کا ہے کہ اگر امساف معروف نہیں کر سکتے تو تشریح ب احسان کرو تو امساس بال معروف عمل تو نہیں ہوا تو قاضی آدمی کا قائم مقام بن کر تفریح انسان کا معاملہ کرے گا اور ان کے درمیان میں تفریح کر دے گا لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ قابل عورت کی طرف سے قائم مکان بن گئے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت اوبل تو یہ کہ سلاح کی اہمیت ہے اس کے پاس نہیں ہے کہ سلاح کا اختیار نہیں ہے تو قاضی اس کے اسلام کے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا قائم مقام بھی نہیں بن سکتا کہ وہ مرد کو ایسا نہیں ہو سکتا <coughs> تم میں اضافہ رکھا جہازہ جب ان دونوں میں تفریح کر دی جائے گی تو وہ نکاح ہوگا اور مرد کی طرف سے اگر انکار ہوا تھا تو اس صورت میں وہ طلاق شمار ہو جی کیونکہ بیماروں پر تسری انسان کیا مرد نے تو مرد کی طرف سے گویا کہ طلاق دینا ہوتا ہے اور عورت کی طرف سے یہ چیز نہیں پائی جاتی اس صورت میں فصقے نکاحی شمار ہوگا تو یہ حضراتیں طرفین رحماء اللہ کی جو وہ سامنے آ گئی مرد کے انکار کی صورت میں طلاق واقع ہوگی جی انصاف علم جب نہیں کر پایا تو قاضی نے تشریح بےستان والے حکم پر عمل کیا تو وہ مرد ہی کی طرف سے شمار ہوگا وہ طلاق ہوتے ہیں تشریح بےستان یاد رکھیے گا اور عورت کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت کو طلاق کی اہل نہیں <تصفح> تو عورت کی طرف سے جب عورت طلاق کی اہل نہیں ہے قابلیت نہیں ہے اس میں تو اس صورت میں اس کی طرح تفریح ہوگی اس, اس کی وجہ سے وہ فط کے نکاح کی صلاح نہیں رہی امید ہے کہ یہ مسئلہ بالکل آسان ہے نے جب ان دونوں کے درمیان میں تفریح کر دی تو عورت کے لیے مہر ہوگا انسانہ داخلہ بھی ہے اگر ان کے تعلقات قائم ہو چکے تھے یہ تو آپ کو تعلقات کی وجہ سے یہ مہر جو ہے مستحکم اور مضبوط ہو گیا وہ علم اس کا بنا لازم ہے وہ علم داخلہ بھی ہے اور اگر ابھی تک کوئی تعلقات نہیں ہوئے تھے آپس میں جو محرال عورت کے لیے مہر بھی جی نہیں ہوگا جن کے درمیان نے قابل تصدیق کی ہے یہ اندر تھوڑا گلتے اس وجہ سے کہ جب تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے اور, اور اسلام نہیں کر آئی وہ تو فل... ملتے والی ہے تو اس کے لیے فلا مہر پھر اس کے لیے مہر نہیں ہوا بل محرم مہر بھی چونکے ابھی مسکاحتوں پر مضبوط نہیں ہوا تھا کیونکہ مہر مسکاحتوں پر مضبوط اس کا دینا لازم تب ہوگا کہ جب تعلقات قائم <سؤال> تو یہ مشابہ ہو گیا رزت اور مشاورات کی یعنی اگر زوجین میں سے عورت جو ہے مثال کے طور پر فرض کریں وہ مرتزہ ہو جاتی ہے حالتیں انتظار میں آ جاتی ہے یا وہ نافرمان ہو جاتی ہے اور زوجین کے آپس میں اندر تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے تو اس صورت میں عورت کے لیے کوئی ماہر نہیں ہوتا تو مزدورہ مسئلے میں بھی اسی طرح جب تک تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے تو اس کے لیے کوئی ماہر نہیں ہوئے یہ ہمارا مسئلہ ختم ہوا اسلامت الماطی دارحربی وجود الحربی کی ودختہ ہو مجوسیت تو یہ اگلا مسئلہ ہے کہ جب کوئی عورت دار الحرب میں اسلام لے آئے اس کا شوہر کافر ہو یا حبیب مسلمان ہو جائے اور اس کی روجیت میں کوئی مجوسی عورت ہو تو پھر اس کے انجینئر گزرنے سے پہلے عورت تخرخت واقع نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے اس کو آپ بھی دیکھ گا بہتر ہے کہ آپ ہی دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے آسان ہے بالکل یہ مسئلہ چند الفاظ ہے اس لیے کی وجہ سے میں آپ چل سکتا ہوں پولیس کو دیکھ لیجیے گا اگلا مسئلہ دیکھیے ادھر اصل دو دیر کتاب ہی ہوگا پلانے نکاؤ بہ نہ اور جب کتابیاں کتابیاں عورت. عورت کا شوہر اسلام لے آئے کہ وہ دونوں اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے اپنے اسی نکاح پر رہیں گے یہ ان سے نکاح کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں نکاح تھا یہ مطلب صورت میں ہے کہ جب دونوں ابتدام کتابی تھے اگلے کتاب میں سے اہل کتاب ہونے کی حالت میں لکھا ہوا تھا اب ان جو اگلے کتاب میں سے ایک اگلے کتاب یعنی مرد مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد بھی ان دونوں کا نکاح درست ہے جب ابتدام ان کا نکاح درست تھا اب تو بدرجہ اولا درست ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے جی یہ مسئلہ جان کر دیا پہلے دنیا بھی دونوں کتابیاں تھے سے ایک مسلمان ہو گیا تو اب تو اگر زدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دار الحرب بیننو بیننو سے ارینیا ہماری طرف نکل آیا تو واقعات زیرنا تو دہرا کے مابین ان کے درمیان میں تفریق ہو جائے گی جدائی ہو جائے گی وفال شاط رحیمہ حب اللہ صفا امام شاطر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں واقعہ ہوگی ان کے درمیان جدائی ہو گئی یہ اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم اگلے دن سے رہتے ہیں کل کریں گے ان کل سے مراد اگلے دن جب